ذکر تعلق تھا وجود اصل سرکی سلام سے نام میں میں کمیتا اس لا وانا وہ نہیں کہتا میں سارا ادنی ودا میں نامے وانا السلام السلام علیک اَغیار السلام علیک وسلم پی نیولکفیل وسلم کے ذکر وا ذکر کئی مانو بینت اللہ علیہ وسلم کامیہ ہو دین برسیت و اس نبی علیہ السلام کام یہ ہو دین نشا مرحن من حدیدن گانے تو نبی علیہ السلام تصغراد یہود ساجلوس کرے تصغروا جملے مسلمانوں سے مسمدان دار, دار ما مراد یہود صادق قفار حضرت پیدا کی مصن دنیا نصر اور دار کی جملے در حسین صاحب جواب الشيء الشيء در مستمدنا و نلا رہا نہ رحل الدين مال کفار حضرت کفار سے لا رحل الصلاح مال کفار دار کی موجودہ مصالح سمر دا دا کے زمانت کی دا رحم دام یا مصامین و رهن کے مال زمارہ سے قدام دا آزاد قرضیدہ نملے قسم کی کبین لو للتوثیق و ظفارہ تاکید نظام میں وہ وجود رہے نملے التوثیق یعنی فدی کے تناسب دے بین دکو دی وگا تلم دی مبیعہ تناسب و تنظیم کیا دا سامان سیادی نموسمن کی مبیعہ غنسیہ کی یعنی ہاں تمام کی نسیہ جاری کے وزن الرحن او کفیل سیدہ نموزمن ذکرنے چاہیے نشی في بي دا دا. تناسب پھر نسیہ دے نموزمن کی معیارات جاننے چاہیے نبائی کم وزن دا سیدہ بغیر حرف تناصور ہے جی ہرانا حضور اللہ او و علی ہا جتہ حضور دراز پاک بابو سلام